الحم اللہ صفا اماد ہم اس سے پہلے مومن حدیث بتا رہے تھے کہ اللہ رسول نے شاطر مایا دنیا سجن المومن و جنت الفی تو سجن المومن دنیا مومن کے لیے قید ہے جیل ہے اس حدیث کے تشریح شرح کر رہا تھا تو اونٹ کی مثال دے رہا تھا کہ اللہ سن نے کیا فرمایا مسل المنی کا الجمل انف عام اونٹ نہیں مومن کی مثال کلمہ پڑھ لینے کے بعد اسلام لانے لینے کے بعد مومن کی مثال وہی ہوتی ہے کل جمل انف اس اونٹ جیسے وہ اونٹ ہوتا ہے جس کے ناک میں نکیل ہو نکیل ڈال دینے کے بعد اونٹ اپنی آزادی سے محروم ہو گیا اب صرف کس کا پابند اپنے آقا کا آقا جو جیسے چاہے گا ایسے ہی مومن کے ناک میں سمجھو کہ اسلام کی نکیل ایمان کی نکیل آ گئی تو اب مومن ایمان کا پابند ہر وہ چیز کرنی ہے جو ایمان حکم دیتا ہے خالق مالک رسول حکم دیتے ہیں اور ہر چیز سے کرنے سے بات رہے رہے گا جس سے اس کے خالق مالک نے منع کر ایمان کا تکا دا ہے اسی لیے قرآن حدیث میں جگہ انکن تم اومنین ایسا اگر مومن ہے تو ایسے نہیں کر ایمان کا ورژن جگہ بجے انکن تم مؤمنین اگر مومن تو ایسے کیا مطلب ایمان اس کی اجازت ہے دوسری پیار بڑی پیاری مثال اور امام بن حبان رحمت اللہ نے اپنے صحیح کے اندر بسن صحیح نقل کیا اللہ رسول نے شاطرمایا مسل المؤمن کا مسل الفرس الفر سے یا تھی اللہ اکبر اتنی پیاری مثال دے دی لیکن پھر مسلمان اب نہیں سمجھتا سمجھتا ہے بےکار زندگی پوری زندگی بےکار جا رہی آپ نے فرمایا ایک مومن کی مثال اس گھوڑے کی ہے جس گھوڑے کو کسی کھوٹے میں کھوٹا با... سمجھتے ہو نا جانور کو باندھنے کے لیے کہیں لکڑی گار دی جاتی کہیں لوگ ہاں اور کہیں لوگ ایک کڑا گا... ڈال دیتے ہیں سمجھے نا دیکھو گھوڑا ہوتا ہے آدمی کا ایک رسی گھوڑے کے کہاں گلے میں رسی کے کنارا اور دوسرا رسی کا کنارا کھوٹا یہ مطلب جو ستور کمبا ہے اسے باندھ دیا گیا اور رسی ڈھیلی کر دی جاتی ہے مالک بالکل آزاد آزاد ہو گیا نا اب گھوڑا جہاں تک اس کی جتنی بڑی رسی اس کے مالک نے اس کو دی ہے اللہ رسوشا فرماتے اسی کے اندر گھوڑا گھومتا ہے بے چارہ یا تاجا اول یا کتنی پیاری تصویر مومن گھوڑا اگر چارہ دیکھتا ہے تو دوڑتا ہے ادھر دوسری جگہ لیکن رسی جہاں ٹائٹ ہوتی ہے اللہ سوسم مسکین گھوڑا پھر واپس لوٹ چلا آتا ہے واللہ کبھی جانوروں کو دیکھو آپ لوگ تو شاید سٹی والے نہیں دیہات والے لوگ اچھی طرح جانتے رسی باندھ دی گئی ہے پانی پی. نظر آیا کوئی چارا نظر آیا جانور بڑی تیزی سے لپکتا ہے لیکن جہاں لرسی ٹائٹ ہوئی کوشش کرتا ہے آخر کار مجبور ہو کر کے پھر کھڑا بھی نہیں ہو تو واپس آ جاتا ہے آج میں دیکھو گھوڑے کی اس گھوڑے کی بھی سال مومن کی ہے گھوڑا رسی میں بدھا ہے جہاں تک رسی اجازت دیتی ہے وہیں تک جاتا ہے پھر وہاں سے یا تجربے جاتا ہے واپس آ جاتا ہے کیوں واپس ہے سمجھتا ہے کہ میری حد یہاں سے ختم میرے آقا میری رسی اجازت نہیں دیتی اللہ کے فرمایا یہی مثال کس کی ہے مومن وہاں تسیم حبیل اللہ حبیل کیا ہے قرآن قرآن نے شریعت نے مومن کو جہاں تک جانے کی اجازت دیتا ہے وہاں تک تو جاتا ہے جہاں قرآن و حدیث نے منع کر دے بیچار کیا کرتا ہے وہ واپس نہ اٹھاتا ہے اللہ دیکھو. ارادہ کرتا ہے کوئی کسی کام کرنے کے کسی نے عائشہ نبیتی نہ نہ جائے تھے ایمان بالکتاب نے اسے سوچا کر دیا۔ واپس لوٹا دیا۔ یہ مومن ہے یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ ایک تیسری مثال حدیث کے اندر اور بڑی عجیب سی ہے۔ उसको भी को भी बता दें। مؤمن افحسب تمن ما خلقناكم وعبدتم عناكم الینا لا ترجعون ایا حسب الانسان اترا کا شو انسان کو ایسے آدھات چھوڑ دیا کہ نہیں اگر آپ سنیں تیسری مثال اللہ اس کے رسول جو مثال دیتے ہیں بڑا سے بڑا عالم اور چھوٹا سے چھوٹا جاہل بھی اگر بڑی بڑی ایسی مثال دے دیتا تو آپ سمجھتے ہم لوگ کہاں سے سمجھتے لیکن اللہ اس کو مثال کیا دیتے ہیں ہل چلتے ہی کبھی دیکھا ہے ہل چلتے ہی چلایا ہے کبھی دیکھا ہے نا ہم نے چلایا ہے چلتا ہے دونوں بیلوں کو قابو ملانے کے لیے دونوں کے گردن میں کیا ڈال دیتے ہیں کیا, کیا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں ہاں جو بولتے و شرما رہے بولتے ہی سمجھے نا کیا بولتے تمہارے ہاں کچھ نام ہوگا نا اس کا چلو کیا چلو دوکھڑ کوئی بات نہیں مطلب گلے میں ڈال دیا گیا نا اللہ اکبر اللہ کے رسول کتنی پیاری مثال دیتے کلمہ پڑھنے کے بعد مومن نے جیسے حل میں چلنے والے جانور بیلوں کے گلے میں گردن میں لکڑی یا لوہے کا جوا یا جو کہ کنٹرول کرنے کے لیے پہنا دی گئی ایسے ہی سمجھو کلمہ پڑھنے کے بعد مسلمان کو اسلام کا قلادہ پہنا دیا گیا, گیا مثال دی سیکھو ان سے اپنے بیل سے سیکھو تم کہ تم نے ان کو کھلایا پلایا اور ڈال دیا کلا دا اب چاہو تو دن بھر اس کو چلاتے رہو اور ذرا سستی کی تو ڈنڈا بھی مارتے ہو مارتے ہیں نا بیٹھ جات بھی خیر نہیں اس کی واہ اکبر کوئی آزادی اس کی نہیں اس کی ساری آزادی کس کے کنٹرول میں ہے کسان کے مالک کے کرتے میں مالک جتنا چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے ویسے استعمال کرتا اللہ فرمایا یہی تمہاری مثال ہے تم ایک اسلام کا کلادا اسی اللہ صبح نے فرمایا جس نے اسلام کے اس حکم کو چھوڑ دیا فَقَدْ کا خالہ ارے اسلام سمجھو اس نے اسلام کا جوا اسلام کا کلادا اپنے گلے سے نکال دیا بیر کسان کے اسی وقت تک کنٹرول میں ہے جب تک اس کے گھرے میں وہ کلادا اور جوا ہے اگر وہ آزاد ہو گیا تو آدمی بیل کو پھر قابو نہیں قابو کر سکتا تو یہ اسلام ہے ہم اللہ کی رسی میں جڑے ہوئے ہیں اونٹ کی مثال سنا گھوڑے کی مثال سنا اور کس کی مثال بیل کی کلمہ پہننے کا مطلب ہے کہ ہماری اب اپنی آزادی نہیں ہے اب ہمیں کرنا وہی ہے جو ہمارا خالق اور مالک ہم کو حکم دیتا ہے سمجھ گئے نا اور یہی مطلب ہے اس آیت کا ان نوا اشترا من المینا انفسم و اموالحم <الْجَنَّة> اللہ جنوب دیکھو یہ ساری مثالیں جو دی گئی ہیں ان کی اسلدہ دیکھو قرآن کے اندر موجود ہے ان نوا اشترا من المینا یقیناً اللہ تعالی نے کلمہ پڑھنے والوں سے ان کی جان ان کی جان ان کے مال کو خرید لیا ہے اللہ نے کیا دیا ہے نل جنت کے ایول جنت کے ایول اللہ تعالی نے مومنوں کی جان اور مومنوں کے مال کو خرید لیا ہے کتنی عجیب سے بےتکی بات ہے بےتکی بات ہے تم نے اپنا کپڑا اپنا سامان ان کے ہاتھوں بیچ دیا دوسرے کے ہاتھ بیچ دیا قیمت لے لی قیمت لے لینے کے بعد بھی کیا اس کپڑے پر کوئی اختیار بیچنے والے کا باقی رہ جاتا ہے کتنے لوگ کاریں لے کر کے آئے ہوں گے شوروم میں گاڑی والے کو کتنا ایک لاکھ پچیس ہزار آپ نے پیک دے دیا پیمنٹ پورا کر دیا گاڑی آپ نے لے لی اب کمپنی والوں کا کوئی اختیار آپ کی گاڑی پر نہیں کیوں آپ قیمت لے لی اب میری ملکیت ہو گئی کیا مطلب بیچنے کا مطلب یہ کہ ہاں بیچنے والے کا کوئی اختیار نہیں کس کا اختیار چلتا ہے خریدنے والے کا انفسم اموان جنا اللہ نے خرید لیا ہے ایمان والوں سے کیا خریدا ہے ان کے جان اور ان کے مال کو خرید لیا ہے اور قیمت میں اللہ تعالی نے قیمت کیا؟ دیا جان مال خرید کر کے ہمیں دیا کیا کس کے بعد خریدا ہے بے ان لہو جنہ کہ اب یہ جنت مومنوں کو دیں گے پھر وہ کون سی بے اشیرہ ہے دنیا کا بےا بیوقوف ہوگا جو بیچ دینے کے بعد نہیں ہماری چیزوں ہے ہمارا اشتہار جس نے خریدا اس کا اختیار چلے گا جب جنت کے عبد کلمہ پڑھ کر کے آپ نے اللہ کے ہاتھ اپنے اختیارات اپنی جان جان سے اپنا اختیار اپنے اختیارات کو اللہ تعالی کے ہاتھوں بیچ دیا ہے تو اب آپ کو اپنی منمانی زندگی گزارنے کا کوئی اختیار باقی نہیں بے شرا کا مط... تکا دے آپ وہی کہیں وہی کریں جس کا کرنے کا حکم وہ دیتا ہے اس کے مرضی کے خلاف نہ چلیں باوشیرا اسی لیے ان مومن ہر طرح سے کلمہ پڑھنے کے بعد پابند ہوتا ہے اسلام کا اسی لیے اللہ تعالیٰ اللہ کیا فرمایا مومن کے لیے دنیا کیا ہے سے یعنی جیل جی کے مطلب نہیں کوئی تکلیف اور یہ بھی ہمیں مان رکھنا چاہیے ہماری زندگی گزارنے کے لیے فائدے کے لیے جتنی آزادی ہونی چاہیے سب اللہ نے آزادی لا دیف اللہ نفسن اللہ آپ سے اتنا ہی مطالبہ لانے کیا جتنے کی طاقت آپ کے اندر ہے انسان کے اندر ہے لا کلف اللہ نفسن اللہ اُسا آئی بات سمجھے دنیا سے جنورے موبائل وہ جنت اللہ کافر اور کافر کے لیے کیا ہے دنیا جنت ہے کیا مطلب آدمی گارڈن میں گھس گیا ہے کوئی آزادی نہیں کوئی رکاوٹ نہیں ہے نا خوب گھومو بھائی جہاں چاہو جاؤ جو چاہو کرو کافر کسی چیز کا پابند نہیں ہوتا کافر کسی چیز کا پابند نہیں نہ اللہ کا پابند نہ اسلام کا پابند وہ آزاد ہے تو اصل آزادی تو انسان کو کہاں ملے گی وہ تو کافر اپنے آپ کو آزاد بنا لو چاہتا ہے اگر شراب کہا تو شراب پیا دل کہا تو شراب پیا اس کو کوئی پابندی نہیں اس لیے کافر کے لیے دنیا کیا ہے آزادی کی جگہ لیکن مومن کی آزادی کی جگہ نہیں بلکہ کیا ہے آزاد ہے لیکن اللہ اس کے رسول کے حکام کا پابند ہے یہ ہے دنیا سجن البر وجنت الل کافی اللہ رب العالمین نے مومنوں کو جو پیدا کیا بیکار نہیں چھوڑا بلکہ مومنوں کو پیدا کرنے کے بعد اللہ نے رسول کو بھیجا تاکہ مومن رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر اللہ تعالیٰ کے مرضی کے مطابق زندگی گزارے باقی انشاءاللہ آئندہ اقول قولیہ اکول ولی سکر اللہ من نظم بات ہوئی رہی